روح میں الفسن فرشتے اور روح یعنی جبرائیل اس کے پاس چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہے اس آیت کریمہ میں روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں جو ملائکہ میں شامل ہیں لیکن اللہ کے نزدیک ان کے خصوصی مقام کی وجہ سے ان کے نام کی سراحت کی گئی ہے ابن جریر نے اس آیت کی تفسیر یہ بیان کی ہے کہ فرشتے اور جبرائیل اللہ از وجل کی جانب عروج کرتے ہیں طور کہ ایک دن میں ساتویں زمین کی آخری تہ سے ساتویں آسمان کے اوپر تک ان کے چڑھنے کی تیزی رفتار دوسری مخلوقات کے پچاس ہزار سال کی رفتار کے برابر ہوتی ہے آیت کی دوسری تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ فرشتے اور جبرائیل اللہ تعالیٰ کی جانب اس دن چڑھیں گے جس دن اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کے درمیان فیصلہ کرے گا اور وہ دن پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا تیسری تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ آیت میں دن سے مراد قیامت کا دن ہے یعنی وہ دن کافروں کے لیے پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ اسے مومنوں کے لیے آسان بنا دے گا اور مجاہد کا قول ہے کہ آیت میں دنیا کی عمر پچاس ہزار سال بتائی گئی ہے لیکن معلوم نہیں کہ کتنی مدت گزر چکی ہے اور کتنی باقی ہے